اور کچھ اور ہیں جو اپنی گناہ ہوئے کے مکر ہوئے اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا بڑا قرب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے بے شک اللہ بخشنی والا مہربان ہے